کیا تو یہ بھئی انہوں نے جو ہے مجھے میرے لیے بیوی بھی قرار دے دی میرے لیے بیٹا بھی قرار دے دیا تو یہ تمہارے یہ کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو اے عیسا تم بتلاؤ تم بتلاو کیا تم نے جو ہے ان سے کہا تھا مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے تجھے پاکی ہے تجھے ہر ایپ سے پاتی ہے یا اللہ تو جو ہے بیوی بیوی اختیار کرنے سے پاتی تجھے بیوی کی ضرورت ہی نہیں تھی تجھے بیٹے کی ضرورت ہی نہیں تھی سبحان کا تیرے لیے تسبیح ہے تیرے لیے پاکی ہے ہر چیز سے ماں یقون میرے لیے یہ میری یہ میرا یہ مقامی نہیں تھا میں نے ان سے یہ بات کہی ہی نہیں ہے اور پھر دیکھی یا اللہ میں جب تک دنیا میں تھا جب تک دنیا میں تھا اس وقت تک جو ہے میں, میں ان پر عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دوسرے آسمان پر زندہ اٹھایا ہوا ہے ان کو تبی موت, تبی موت نہیں ہوئی ہے تو نہ عیسی علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ نہ ان کو قتل کیا ہے جیسا کہ یہودیوں کا نظریہ ہے قرآن نے ان دونوں نظریات کی نفی کی اور تردید کیا ہے وما قتل وما صلی ہما قتل یقینا بر رفا اللہ علیہ نہ ان کو سولی دی ان عیسائیوں نے نہ نہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان, ان کو اسمان پر اٹھا لیا ہے پورا پورا آسمان پر اٹھا لیا ہے تو دیکھیے فرمایا کہ جب تک میں دنیا میں تھا تو میں میں حاضر تھا میں موجود تھا اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا یا اللہ تو میں تو آسمان پر آ گیا ہوں یہ اس سے یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ معذلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس کے بعد کی باتوں کا علم ہی نہیں یہاں ایک مخصوص واقع ہے ایک مقصود جو ہے جہاں بیک گراؤنڈ ہے اس کو وہاں پر جو ہے ظاہر کیا جا رہا ہے اللہ اللہ بھی سب جانتا ہے اللہ کے نبی بھی سب جانتے ہیں ابھی میں آپ کو بتلاؤں گا ابھی میں آپ کو بتلاؤں کہ دیکھیے وہاں پر جو ہے مقصد کیا ہے کہ ان مشرقوں اور ان مجرموں کی سب کے سامنے اہل محشر کے سامنے ان کی ان کو ذلیل کرنا ہے ان پر اطمام حجت کرنا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیسے ہو عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھ لو تمہارے سامنے کہہ رہے میں نے ان سے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ تم جو ہے وہ میری ماں کو جو ہے اللہ کی بیوی قرار دینا اور مجھے بیٹا قرار دینا تمہارا یہ کہنا جو ہے یہ تمہارا ظلم ہے تم ہو یہ سب تم نے کھڑا یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات تم کو نہیں کہی یہ کہا جا رہا ہے اور کوئی بات نہیں سمجھنا میں آئی تو بولیں آپ دیکھیے بالکل کوئی جھجھک نہیں میرا مقصد یہ ہے نہیں نہیں بلا تکلو یہ قرآن میں آپ کو دکھا دوں یہ ترجمہ نہیں دکھا رہا ہوں ترجمہ والا لینا جس کا تم ترجمہ کا اس کا دکھا دوں ہے کسی کے پاس یہاں پر جو ہے وہ اشر و فیری کا ترجمہ یا اس کا کسی کا हैं? دیکھنا اگر ہو تو ذرا لیاؤ لیا میں یہی میں یہی تو اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یہ بات نہیں حضرت علیہ السلام نے یہ نہیں پر مجھے خبر نہیں مجھے خبر نہیں رہی حضرت علی علیہ السلام تو یہ بارگاہ خداوندی اندرس کر رہے ہیں جو قیامت میں جو بات پیش آئے گی وہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک میں جو ہے شہید تھا میں جو ہے گواہ ہوں اس بات کا جب تک میں ان کے تو ٹھیک ہے اچھا نے مجھے نہیں ہاں وہاں یہ نہیں کہہ رہے مجھے خبر نہیں ہندو پھر جو ہے تو بہت بار جاننے والا غیب کا جاننے والا مجھے خبر نہیں یہی مطلب ہوگا دیکھیے قرآن میں اپنا مطلب نہیں نکالا جائے گا قرآن میں مطلب نہیں مطلب کی بات نہیں کی جائے گی جب جب اللہ کے نبی اللہ نہیں فرما رہا ہے اللہ کے نبی اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہیں کہ نہیں مطلب یہ ہو گیا اس کا بھائی مطلب کے سمجھنے میں ہم پابند ہیں تفسیر کے اور جو ہے جناب قرآن کی تفصیل کے قرآن کی, کی آئے سے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پھر مجھے خبر نہیں رہی ہے پھر مجھے خبر نہیں رہی اچھا اچھا یہ واقعہ کب پیش آئے گا سنیں یہ واقعہ کب آئے گا قیامت میں ہوگا نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کہہ رہے ہیں پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی نہیں ابھی تو یہ واقعہ پیش آیا ہی نہیں ہے نا حضرت عضیٰ علیہ السلام پہلے ہی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہیں جو ابھی قیامت میں آنے والے واقعات جو وہ ابھی سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بیان کر رہے ہیں تو غیب کا علم ہو گیا کہ نہیں اچھا پھر اللہ الغیوب سے جو ہے ہم ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو علام الغیوب نہیں کہتے اللہ اس سے کیا اس نے اپنا غیب اپنے نبیوں کو نہیں بتلایا اس کی تو بات نہیں ہو رہی نا جی دیکھیے یہ اشرف ہاں بہن ذہن میں ہے سات میں پارے میں ہے اس وقت ساری آیتیں جو ہے آپ،, آپ،, آپ, آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل اور سرکار عالم کی نظر عنایت یہ دیکھیے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا تم اللہ کی بندگی اختیار کرو میرا بھی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور میں ان پر مطلاع رہا جب تک ان میں رہا اچھا پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو ان پر مطلع تو یا اللہ اچھا جانتا نہیں میں جانتا نہیں ہاں ہاں دوبارہ پڑھ لی نے آپ والی بات کہا کہ میں جانتا نہیں پڑھ اچھا اچھا ٹھیک ہے چلیے آپ کی بات تھوڑی دیر آپ کو خوش کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان پر مبتلا رہا ٹھیک ہے نا اور یہ مبتلا کس طرح سے رہے اللہ کی اللہ ہی کی طرف سے مبتلا رہی نا اپنے اپنے آپ میں تو انسان کچھ ہے ہی نہیں نا اپنے آپ میں تو انسان کچھ ہے ہی نہیں اللہ ہی کی دین سے اور اللہ ہی کی عطا سے سب کچھ ہوا اچھا جب تک ان میں رہا اور پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو ان پر مبتلا رہے آپ ان پر مبتلا رہے مطلب یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ بات جب تک دنیا میں تو میں نے یہ بات کہی نہیں تو اچھی طرح سے جانتا ہے اور جب تک جو ہے میں ان میں تھا میں ان کو تیرا ہی پیغام توحید اور رسالت میں پہنچاتا رہا میں نے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کہی ہے تو اپا اچھا اپا آپ کی بات سے تو پھر یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی خبر نہیں تھی وہ حضرت اس علیہ السلام سے دریافت کر رہا ہے <تصفح> دوسری <تصفح> طرف نہیں یہ پوچھا نا بھائی یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت اس علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کی دین سے اللہ کی عطا سے اللہ کے نبیوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو غیب ہے اور اگر اس غیب پر آپ بات کر کریں تو یہاں ضیب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو آپ आप جو آپ نے جو قصہ چھیڑا ہے یہ تو بالکل ایک علیحدہ جو ہے علیحدہ بات ہے یہ تو علیحدہ موت ہو جو ابھی آپ نے یہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جانتا میں مت لے آتا ہاں اللہ کون اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ الغجوب کون نہیں مانتا ہے <تصفيق> تو کیا اور پھر رسائت کا آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا لیکن اپنے رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے ان کو غیب پر مطلع فرماتا ہے تل کم امبائی یہ غیر کی خبریں جو ہم تمہیں بترا رہے ہیں اس عنایت کو کیا کہیں گے آپ خالی جو ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مطلع کرنے کے لیے آپ کی بات بتانے کی کسی کو کر دیں نا ہر بات تو نہیں ہوتی اس میں یہ لکھا ہے کہ جس جس کی ضرورت تھی پیغمبروں کے ساتھ مطلب ہماری لڑائیوں میں کتنی نقصان ہی ہے کیا پیغمبر کو پتا تھا کتنے یہ لڑائی ہوگی آپ بھی شہید ہو گئے ہمارے بالکل پتا تھا بالکل پتا تھا بالکل پتا تھا ابھی سنوان بدر میں میدان بدر میں کیا ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے جو ہے جنگ سے پہلے جو میدان بدر میں تشریف لے گئے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی وہاں پر جو ہے چھڑی رکھ رکھ کر رک رک یہ فرمایا کہ کل یہاں پر کافروں کا فلاں سردار مارا جائے گا کل یہاں پر کافروں کا فلاں سردار مارا جائے گا حضرات صحابہ کا یہ بیان ہے کہ جب جنگ ہو چکی تو ہمارے ذہن میں بات ہے حضور نے یہ فرمایا تھا چلو چل کر دیکھیں بخاری شریف بھی یہ بالکل تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو قسم اللہ کی ہم نے جو ہے سرے منہ بھی جو ہے کسی کافر کو اس جگہ سے ہٹا ہوا نہیں پایا جس جس کافر کے بارے میں فرمایا تھا وہ کافر وہاں پر مرا ہوا پڑا تھا اب آپ پہلے اس کے قائل ہوئیے ابھی آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ پتا ہی نہیں تھا ابھی آپ نے کہا کہ نہیں ہمارے کرام کتنے یہ تم نے جو کہا غلط کہا نا آپ نے ابھی جو کہا غلط کہا نا میں نے غلط نہیں کہ وہ ہمارے سہای کرام کتنے شرید ہوئے اور کتنا دکھ اور ابھی آپ کہاں کہ ہمارے نام بھی شہید ہوئے تو آپ کو نہیں لگتا پتا صحاب کرام شہید اس کو یہ پتا تھا کہ ہمارے اتنے آدمی شہید ہوں گے ہمارے ادب سے تو بولیے اس کو یہ پتا تھا اس کو نہیں کریے سرکار کو یہ پتا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا بھائی ادب سی کو جاتے ہیں جس سے نہیں ہو رہا ہوں میں آپ کو ادب ادب رہا ہوں غصہ نہیں سمجھیں آپ اس کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو خبر تھی کہ صاحب کتنے صحیح دوں گے سیف الحمٰن صاحب ابھی آپ نے یہ کہا کہ اس کو خبر تھی کہ میرے سادہ کتنے صحیح دوں گے ابھی آپ نے کہا نا جی میں نے کیا کہا آپ سے اس کو مت کہیے بلکہ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر یہ غلطی مجھے جواب دوسرے غلطی ہو گئی چلو آپ بھی ہو گئی آپ دوسری بات ہے ہمارے شہید ہوئے تھے تو نہیں اچھا متوڑی پھر جا کے ہمارے کتنا نقصان ہوا اگر یہ بات بات یہ معاملات نہ ہوتے تو پھر اللہ کے ندی کے احکامات اور پھر ان کا مقام کیسے جو ہے معلوم ہوتا لوگوں کہ دیکھا نبی کی مخالفت کرنے میں اس طرح کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماض اللہ ماضل سرکار دو عالم اپنے صحابہ کی تربیت ٹھیک نہیں کر سکے اور یہ اور نہیں آپ نے کہا وہ پران میں ہے ہے نے تربیت کی تھی وہ واپس بھی آ گئے پاس تو نے آئے دوسری جگہ نہیں گئے چودہ نمبر میں وہ ہے رو چودہ نمبر تو اس کو تو کلیئر کر لیں میں نے تو کلیئر کر دی ابھی آپ نے کہا کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے لوگ جو ہے کہاں مارے جائیں گے پتہ نہیں ہوتا ابھی آپ کو میں نے بتلایا بتا دیا ہاں بہت دکھ حضور کو جانا نہیں چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو جانا نہیں چاہیے تھا سعادت سے سرفراز ہونا ہی تھا اچھا یہ بتلاؤ کہ حضرت اپنے نواسے کے بارے میں فرمایا تھا کہ نہیں میرا یہ نواسا وہاں پر کربلا میں شہید ہوگا پیداش کے ساتھ ہی بتلا دیا تھا کہ نہیں بتلا دیا تھا کہ نہیں تو مارنی جب آئی اس کے بعد میں حضرت ساری ایسی کی اور اسی واقع سے حضور کا ثابت اس پر اگر آپ غور کریں نا سیف الرحمن تو آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کیسے کیسے دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا حضور کے غلام کیا عرض کر رہے ہیں حضور سے یا رسول اللہ حضرت عائشہ کون ہیں حضرت عائشہ کون ابھی سے آپ پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہ کریں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ جو ہے دائریکٹ اللہ پر بھی الزام عائد آتا ہے حضرت عائشہ وہ حضور کی پیاری بیوی ہیں کہ جن کا نکاح خود جو ہے اللہ تبارک و وطالعہ نے کیا ہے <تصح> نکاح سے پہلے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ شبی جو ہے دکھلا دی گئی ہے یہ کیسے منافق لوگ ہیں کہ کتنے بے باد لوگ ہیں کہ یہ اپنی ماں کو جو ہے تحمت لگا رہے ہیں حضور کی بیویاں کیا ہیں مسلمانوں کی ماں اس بات کا دکھ ہو رہا تھا سرکار اچھا آپ ذرا ٹھنڈے دل سے عقلی طور پر آپ غور کریں یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کبھی آپ کہیں کہ امام صاحب جو ہے دیکھیے کیسے جو ہے بات کہہ گیا اور مجھے جو ہے ڈانٹ دیا مجھے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مثال, مثال کے صورت. خدا نہ نخواستہ خدا نا خواصہ آپ کی بیوی پر بد چلنی یا کوئی ایپ ایپ لگا دی آپ کا دشمن اور آپ اپنی اس بیوی کی صفائی پیش کریں تو بتلائیے کیا اس صفائی کی کیا اہمیت ہوگی لوگ یہی کہیں گے نا ارے بھائی یہ تو کی بیوی یہ تو یہ تو صفائی پیش کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی ٹھیک ہے نا اس نے صفائی پیش کی نہیں نہیں ارے نہیں آپ کو یہی نہیں معلوم بھائی یہ نہیں معلوم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد محترمہ مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی تھی تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ لے کر آئی ہیں یا اخت ہارون ماکان ابو کی مراسو امکان امنوں کی بغیا کہ اے ہارون کی بہن تیرا تو باپ بھی بد چلن نہیں تھا وہ تو بڑا جو صاحب کردار شخص تھا تو اسی کی بیٹی ہے اور تیرے خاندان میں تو ایسا کوئی شخص نہیں تھا یہ کہاں سے لے آئی فا شرتح حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشار اس سے پوچھو قالو فی ابھی جب پالنے میں جھولے میں ہم اس سے کیسے گفتگو کریں وہ کیسے گفتگو کرے گا تو ابھی جھولے میں ہے حضرت عیسیٰ عبد اللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اسی جملے میں ساری صفائی پیش کر دی حضرت مریم علیہ السلام کی, کے صاحب کس نے پیش کی؟ <سلام> علیہ السلام. حضرت بیوی پر جناب پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے وکالت خان نے خود جو ہے پیشکش کی و... اللہ یوسف اللہ علیہ اللہ یہ می ایسا ہرگز نہیں سوچ سکتا میں ایسا نہیں کر سکتا جب وہاں سے جو ہے جناب بچ, بچنے کے لیے چلے ہیں دروازے کی طرف آئے ہیں تو ضو الحان نے کرتا پکڑ کر کھینچا ہے بھائی لولا لولا اچھا حضرت یوسف عليه السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو بھائی کے بچے نے بہن, بہن کے بچے نے بھان جو اس وقت جو ہے شیرخار تھا اس نے یہ کہا کہ دیکھو اگر یوسف علیہ السلام کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو قصوروار ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے کمیز دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی جس کا مطلب یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اس سے برائی سے بچ رہے تھے اور پیچھے سے ان کو پکڑا جا رہا یہ ہو گیا ان، ان، انہوں نے جو ہے گواہی دی ہیں حضرت عائشہ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفت و منزلت اور ان کی پاک دامنی پر قربان جائیے کہ ان کی پاک دامنی کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے پورا ایک رکو ان کی پاک دامنی میں بیان فرمایا بہتان العظیم یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں حاضہ بہتان عظیم یہ بہتان عظیم ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ منافع جب یہ کہا تھا کہہ کیوں نہیں دیا تھا قدیم یہ کوئی یہ کوئی نیا جھوٹ نہیں باندھا گیا ہے اس قسم کے جھوٹ اور اس قسم کے جو جی یہ پہلے بھی لگائے جاتے رہے ہیں تو اب یہ بتلاؤ کہ اگر حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سرکار خود جو ہے وہ صفائی پیش کرتے تو کیا اس کی, اس کی, اس کی یہ اتنی اہمیت اتنا مقام ہو سکتا تھا ان کو یقین تھا کہ میری اہلیہ محترمہ جو ہیں ہرگز جو ہے بالکل اس میں کسی طرح بھی ملوث نہیں یہ واقعہ تو خود سرکار دو عالم کے علم غیب دانی کا جو ہے ثبوت پیش کر رہا ہے ذرا ایمان کی نظر سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی صحان دیا بھائی صحیح الرحمٰن صاحب بات یہ نہیں ہے سب طرف دیکھنا چاہیے اور آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں نا یہ خصوصی واقعات دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے میں تو اللہ والوں کی آپ کو بات بتلاتا ہوں ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے وجود سے بھی بے خبر ہوتی ہے ان کو کچھ نہیں پتہ کہ میں کون ہوں میں کہاں بیٹھا ہوں اور ایک وقت ہوتا ہے جناب وہ وہاں اللہ سے ہمراہ ہو ہو رہے ہوتے ہیں تو اب جو ہے اس کو خصوصی واقعے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا سمجھے اور یہ اللہ قبارکب کی طرف سے حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰی اپنے ان بندوں کی توجہ ہٹا لیتا ہے اور حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس سے بہت سے بہت سے مسائل بہت سے احکام بہت سی باتیں اور بہت سے بہت سا علم اللہ کے بندوں کو اس سطح میں حاصل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ اب, اب آپ دیکھیے میں آپ کو خود بتاؤں ہم حضور کے لیے اللہ کا اللہ کی طرف سے علم غیب دینا ثابت مانتے ہیں اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جناب ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ دو رکعت نماز پر آپ نے سلام پھینک دیا ایک صحابی ذلیہدین جن کے ہاتھ جو وہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ احسرتی صلاح تو اب یا رسول اللہ کیا نماز میں تخفیف ہو گئی یا رسول اللہ یا آپ کو نسیان ہو گیا کیا ہوا اڑتی حضور اس طرح سے آپ نے دو رکعت ظہر کی پڑھ کر سلام پھینک دیا تو آپ نے صحابہ کی طرف توجہ کری چاہتے تھے کیا یہ ذالدین ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسا ہی اچھا کھڑے ہوئے اور جناب دو رکعت اور پڑی اور آخر میں پھر جو ہے جناب سرز اب آپ دیکھیے امت کو اس سے امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر اس طرح سے بھول چوک ہو جائے تو سرد صاحب سے نماز وہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ یہ جو ہے یعنی حکمت ہوتی ہے کہ وہاں جو ہے اب آپ دیکھیے اسی واقعے میں تو جو ہے جناب وہ ہاتھ جو گم ہوا تھا اسی اسی موقع پر تو آیتِ تیمم نازل ہوئی ہے اور نہ اس سے پہلے تو وزو کا ہی حکم تھا ٹھیک ہے نا yeah. اب تاخیر ہوئی اور جناب پانی بھی ختم ہو گیا نہانے کی ضرورت اور جناب جب پینے وضو کے لیے پانی نہیں اب جناب بڑے چیل گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان کی وقت. اب جناب اللہ کی ب... رسول کی بارگاہ میں ہے وزو, وزو کے لیے پانی نہیں ہے تو آیتِ تیمم نازل ہوئی ہے کہ تم تیمم کر لو پانی نہیں ہے فلم تجدان فتح کہ جب پانی نہیں پاؤ تو پھر جب تم پاک مٹی سے تیمم اچھا جب یہ حکم نازل ہوا اسے تو صحابہ اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے حدیث میں تفسیر میں یہ واقعہ بالکل لکھا ہوں کہ یا آلہ بخش اے ابو بکر کے گھر والوں جب تم سے تو سوائے بھلائی کے اور ہمیں کچھ حاصل ہی نہیں ہو کہ دیکھو ہمیں جو ہے اس کا حکم نہیں ملا تھا اب جو ہے یعنی پانی نہ ہونے کی صورت میں ہمیں جو ایک نیا حکم معلوم ہو گیا تو یہ خصوصی ہے اچھا اور مزید قرآن کے حوالے سے آپ کو سمجھا کھانا چند روز رکھا رہا چند روز کیا گرمی میں تو میں کہہ رہا چند گھنٹے رکھا جائے تو کیا ہو جائے گا سڑ جائے گا نا بس جائے گا نا حضرت وزیر علیہ السلام کا واقعہ تیسرے پارے میں اگر آپ پڑھیے گا تو دیکھیے گا کہ سو برس تک جو ہے جناب وہ ان پر موتاری رہی اور گدھے گا کیا ہوا گدا جو ہے وہ بالکل سڑ گیا صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا اور کھانے پینے کا جو آپ کے پاس سامان تھا وہ تعامی کا وہ شرابی گلنگ تمہارا کھانا پینا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا اور گدھا جو تھا سواری کا وہ مر گیا گل سڑ گیا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہم نے اس پر جو ہے بنا گوشت پوچھا دیا زندہ کیا اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے جناب جو سوئے تھے موت تازی ہوئی تھی ظاہر موت کتنی مرتبہ تعری ہوتی ہے انسان کو موت کتنی مرتبہ آئے گی دو دفعہ یا دفعہ دفعہ ایک <دفعے laughs> ابھی اب آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں ایسا نہیں موت فل و نفس نمزائ ایک ہی مرتبہ جو ہے موت آنے یہ اصول ہے سمجھے یہ اصول ہے اور اب آپ دیکھیے حضرت یہ ظاہر کرنا تھا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے اس عقیدے کی نفی کی جا رہی تھی تو اللہ تبارک بعد کو دنیا میں یہ دکھلانا تھا کہ دیکھو اس طرح سے زندہ کریں گے ہم ہیں زندہ ہوئے جب ان سے پوچھا کال کم کتنے دن تم ٹھہرو یہاں پر کال لبست یوم اور بادہ یو کہ میں یا تو تھوڑا سا دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن ٹھہرا ہوں کیونکہ جب آپ نکلے تھے صبح کے وقت میں تو اس وقت جو ہے جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت تاریخ کر دی وہ یہ سمجھے کہ جس دن موت تاری ہوئی ہے شام کو میں اسی دن میں اٹھاؤں تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک اب یہاں سے توجہ وہ بالکل یعنی یہ سمجھ کر اس بستی میں جب پہنچے تو جناب وہاں تلاش کیا کچھ بھی نہیں وہ سب جو ہے جناب وہ بستی ہی بدلی ہوئی ہے البتہ ایک جو ہے بہت ان کی خ... ان کے گھر کی ایک خادمہ جو ہے وہ جناب وہ زندہ تھی وہ بڑی عمر رسیدہ ہو, بہت ہی بڑھی ہو چکی تو ان, ان کے پاس جب پہنچ رہے تھے اس نے جب دیکھا تو اسے پہچانا ارے یہ تو ادیر علیہ السلام ہے تو پھر جناب اتنا مختصر یہ کہ جناب لے گئی وہ وہاں پر بستی والوں کی طرف جہاں جو ہے اس پر مناظرہ ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کیسے آپ جو دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں تو لا پیش کر دیا پھر جو جناب وہ جو کتابیں آسمانی تھی وہ بھی جو ہے جناب وہ بالکل ملیا میٹھ ہو چکی تھی صرف ایک کے پاس باقی تھی انہوں نے پھر جو ہے کہا کہ ہم کیسے جانیں گے یہ وزیر علیہ السلام ہیں تو جناب انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کتاب کی اطلاع کی تھی جب انہوں نے پڑھنا شروع کی تو حضرت حضیر علیہ السلام اس کو درست کرا دیں گے تب ان پر یقین لایا کہ ہاں وزیر علیہ السلام تو پھر اس عقیدے بعد باس با با با بادل موت با مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جو ہے جناب یہ حضرت وزیر علیہ السلام کے اس واقعے کو حضرت عبیر علیہ السلام کو جو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ سمجھ پیش کیا تو اب یہ دیکھیے خصوصی واقعہ تھا ایک مرتبہ موت ساری ہوگی دو مرتبہ نہیں یہ اس کو اصول نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن, قرآن تو محضور اللہ قرآن میں وہ تازہ بات ہو گئی تو ایسا نہیں ہے خصوصی واقعات ہوتے ہیں اس سے جو ہرگز جو ہے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ جناب ایسا ہی ہے اگر وقت ہو تو میرے مثلاً دوست آئے ہوئے ورنہ انشاءاللہ میں آپ کو ان شاء